دیکھیے ایک تو ہے عام بولی اور ایک ہے کرات اگر آپ بولی میں بھی قرع کے اصول لے آئیں جیسے آپ کسی کہیں کہ قوی قوی کو بلا لاؤ نے کہا پڑھا نے کی کہ, کہ کیا کہہ رہا ہے پھر اگر مخارج سے آپ بولیں گے کہ قوئی کو بلا کے لاؤ تو کہے گا یہ کون سی تیسری قوم ہے بھائی قاضی تو ہم سب جانتے ہیں تو اردو بول چال میں اس لیے اس کو استعمال کرنے میں لوگ اس کے چونکہ عادی نہیں ہیں تو قاضی اگر اردو میں جائیں گے بھائی قاضی سے مراد وہ آدمی جو نکاح پڑھانے والا ٹھیک ہے, ہے نا اسی طرح ہم رمضان جو ہے اردو میں چونکہ بولتے ہیں تو اردو میں دانت کا تلفظ نہیں کرتے ہم دانت کا ایک ہی تلفظ کرتے ہیں جیسا کہ ہم زی کا تلف یعنی کا تلفظ کرتے ہیں زوات کہہ دیتے ہیں اردو پڑھانے والے جتنے لوگ وہ پڑھاتے ہیں سوات اور زوات یہ پڑھاتے عربی کے اندر یہ مسئلہ ہے یہ بات اچھی پوچھی آپ نے شیعہ حضرات اور میں نے دیکھا حج وغیرہ میں ملے بیروت اور لبنان کے لوگ یہ بھی شیعہ ہیں یہ حضرات اور یہاں کے مشہور وہابی اور دیوبندی یہ جب قرآن مجید حفظ کراتے ہمارے یہاں لوگوں کا شوق یہ ہو گیا بھائی اقرا اسکول ہے نا اس میں یہ ہوگا کہ بچہ حافظ بھی ہو جائے گا اور میٹرک بھی پاس کر لے گا تو ہم نے تو کسی جگہ گئے کہاں صاحب یہ بچے نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ اللہ اور اب میٹرک میں ہیں ہم نے کہا کیا کہاں حفظ کیا فلاں ذرا قرآن مجید سنائیے ذرا باضابطہ کے پیرے غیر المغوب علیہم ولا ماض اللہ یہ اب آئیے عربی زبان ایسی زبان ہے کہ یہ منہ کا حصہ جو ہے نا یہ مختلف منہ کے حصوں سے اس کو مخارج کہتے ہیں ہر حصے سے ایک حرف جو ہے وہ ادا ہوتا اب یہ جس کو ہم دعات کہتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے یہ اوپر کے جو دو ڈاڑ یہ زبان کی ایک سائڈ ادھر لگائیں اس کا تلفظ یہ ہے دو جب اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے ہمارے حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلیح الدین صدیق تھی رحمت اللہ تعالی سے ہم نے تجوید پڑھی سن انیس سو باسٹھ میں تو اس طرح مشکر اول دو الف کو ملا کر اس سے مشکر اول دو امد تاکہ یہ لگ جائے آپ کیسے تلف دو گا غیر المغضوب عليهم ولا کیا مطلب ہوا کہ یہ زال سے مشابے نہیں بلکہ دال سے مشابه ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی کا پورا فتبہ بہت جام الام و ساد ان سنمی اس مسئلے پر پورا اس میں اعلی حضرت نے اتنی تحقیق کی ہے کہ یہ دعت کیا ہے آخری میں یہ لکھا کہ فقیر نے اس کے تمام نشے و فراز بیان کر دیے اور آواز بھرنی باقی رہ گئی چونکہ آواز نہیں بھر سکتا تھا اس لیے آواز بھرنی باقی رہ گئی ورنہ میں نے سارے اس کے مخالج اور جو معاملات تھے وہ میں نے سب کے سب بیان کر دیے اب آئیے جو آدمی غیر موضوع پڑے ولا ظالم پڑے اسی کتاب میں آلہ فاضلے بریلوی نے حضرت اللہ محکی علی قاری رحمت العلح کا قول نقل کیا کہ جو جان کر کے غیر المدوبے کو غیر المقوبے پڑھے ولا دعالین کو ولا زوالین پڑھے اس نے تحریف قرآن کی ہے اور تحریف قرآن کی وجہ سے وہ دائر اسلام سے قاریج ہو جائے گا اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں بہت نیک مشورہ ہے میں جانتا ہوں آپ سب میں ہر آدمی قاری نہیں بن سکتا ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا آپ اپنے علاقے کے امام یا موزن جو تجوید کے اصول جانتا ہو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر چار صورتیں سور فاتح اتہیا درو شریف دعا دعا قنوت یہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں مخارج کے ساتھ تاکہ آپ کی ساری زندگی کے نمازیں صحیح ہو جائیں ہمارے مسئلہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ذرا سا بجلی کا شارٹ ہو جائے تو آپ تو ہاتھ نہیں ڈالتے گا آپ تو الیکٹریشین نہیں بغیر سیکھے تو کام نہیں آئے گا کبھی بھی کوئی کام آپ ایسا نہیں کریں کوئی خرابی ہو جائے تو پانا ہتھوڑی لے کر تھوڑی آپ پلمبر بن جائیں پلمبر کو بلائیں اس سے کام کرائیں ہر کام میں ہم سوچتے ہیں کہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا جس نے سیکھا اسی سے کام کرایا جائے اور یہ ہماری اپنی جان پر کتنا ظلم ہے اور کتنی ہماری غلط فہمی ہے. کہ دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر سیکھے آ جائے گا بھائی جب چھوٹے موٹے کام بغیر سیکھے نہیں آتے میرے بھائی تو دین بغیر سیکھے کیسے آئے گا لہذا آپ اپنے طور پر اپنے مسجد کے موزن یا امام جو تجوید جانتا ہو کم سے کم چار صورتیں در درجو نماز میں پڑی جاتی ہیں ان کو کم سے کم صحیح طریقے سے اچھی طرح ازبر کر لیں یاد کر لیں تاکہ ساری زندگی کی نمازیں آپ کی صحیح ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلا غیرل مغزوبے یا و اللہ زوالم یا کہیں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں دعاد آیا ہے اس کو زال کے مخرج سے پڑھنا یہ تحریف قرآن ہے اور ملا علی قاری کا فتویٰ یہ کیا ایسا آدمی دائر اسلام قاری اس کی تفصیل آل, آل فاضل بریلوی کا رسالہ الجام و سادی داد میں یہ موجود ہے پوری اس کی تفصیل دیکھیں ٹائم کافی ہو گیا چلیں چلیں ایک مسئلہ آپ